ہو سکتی تو اس گروہ کا یہ مسلک ہے کہ جو احکام ہمیں احادیث میں ملتے ہیں وہ اب غیر متبدل قیامت تک کے لیے اسی طرح رہنے کے ہیں ان میں اسلامی مملکت تبدیلی نہیں کر سکتی تو اصل کے اعتبار سے تو وہی بات آ گئی جس دشواری کا حال اس بات خراج کر رہے تھے انہوں نے اس کے بعد احادیث کے متعلق بھی بڑی تفصیلی بحث کی ہے بہت زیادہ تبدیلی یہ مقام بڑا نازک تھا احادیث کی صحیح پوزیشن کیا ہے بڑا نازک نازو کے لیے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ عقیدت اور محبت مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں پیوس ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اس لیے جس چیز کی نسبت بھی حضور کی طرف کر دی جائے وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے چوئے تک بھی اسی جذبہ کے تحت ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس نظریہ یا مسلح کی تائید میں کوئی حدیث پیش کر دی جائے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا سکتا اور چونکہ ہر فرقہ اپنے مسلک کی تائید میں کوئی نہ کوئی حدیث پیش کر دیتا ہے اس لیے اس کے نزدیک اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا بنابری علامہ اطمال کے نزدیک بنیادی سوال یہ تھا کہ احادیث کی صحیح پوزیشن کیا ہے اس موضوع پر انہوں نے اپنے مزدورہ بالا خطبہ میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے غور سے سنیے کہ وہ اس بات میں کیا فرماتے ہیں لیکن ایسا کرتے وقت اسے فراموش نہ کیجیے کہ یہ کچھ کہنے والا آپ کے, کے خیال کے مطابق نہ منکر حدیث ہے نہ منکر کے رے شان سالت طلب اقبال تو اس کے محمدی میں گداز تھا وہ اس نازک ترین مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں آہ, میں معذرتہ ہوں بات ذرا سی تفصیل طلب آ گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کے متعلق جو وضاحت اقبال نے پیش کی ہے اس کا سن لینا سمجھ لینا اس پہ غور کرنا نہایت ضروری ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے عزیزہ نم وہ لکھتے یہ ہیں کہ احادیث کی دو قسمیں ایک وہ جن کی حیثیت قانونی ہے اور دوسری وہ جو قانونی حیثیت نہیں رکھتی ابل ذکر کے بارے میں یعنی جن کی حیثیت قانونی ہے اس کے بارے میں بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ان رسوم و رواز پر مشتمل ہیں جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھے اور جن میں سے بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حال ہی رکھا اور بعض نے ترمیم فرما دی آج یہ مشکل ہے کہ ان چیزوں کو پورے طور پر معلوم کیا جا سکے کیونکہ ہمارے متقدمین نے اپنی تصانیف میں زمانہ قبل اسلام کے رسوم و رواج کا زیادہ ذکر نہیں کیا نہ ہی یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ جن رسوم و رواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حال ہی رکھا خواہ ان کے لیے واضح طور پر حکم دیا ہو یا ویسے ہی ان کا استفواس فرما دیا ہو انہیں ہمیشہ کے لیے ناصب العمل رکھنا مقصود تھا اس موضوع پر شاہ ولی اللہ نے بڑی امداد کی ہے علامہ اقبال کا اقتباس میں پیش کر رہا ہوں جس کا خلاصہ میں یہاں بیان کرتا ہوں حضرت علامہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیغمبرانہ طریق تعلیم یہ ہوتا ہے کہ رسول کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو خاص طور پر مدھوب رکھتے ہیں جو اس کے اول مخاطب ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ محدث دہلی کہلاتے ہیں ان کا مقام اہل سکا کے نزدیک بھی اور ہمارے ہاں اہل حدیث کے نزدیک بھی بڑا ہی معجم الحترام ہو اقبال شاہ ولی اللہ علیہ رحما کا یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار و رسوم و رواج کو خاص طور پر محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے اونی مخاطب ہوتے ہیں پیغمبر کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر اصول عطا کر دے کیونکہ نہ تو مختلف قوموں کے لیے مختلف اصول دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں بغیر کسی اصول کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کے زندگی کے لیے جس قسم کے اصول چاہیں وضع کرنے لہذا پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم کو تیار کرتا ہے اور انہیں ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے فرماتی اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نو انسانی کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کے آدات و قسائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے اس طریقے کار کی روح سے رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں اور کیونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خیر مقصود بذات نہیں ہوتی انہیں آنے والی نسلوں پر منو ان نافذ نہیں کیا جا سکتا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے غالباً یہی وجہ تھی اب اہل حدیث سے ہٹ کر آپ دیکھیے یہ اہل فکا کی طرف آ رہے ہیں راجدن یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو اسلام کی عالم گیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے انہوں نے اپنی فکا کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں دیا اہل فکا حیثیت رات بھی یہ مانتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنی فکا میں صرف سترہ حدیثیں ہی ہیں جو وہاں ملتی ہیں ان سے کام نہیں لیا انہوں نے تدوین فکر میں استحصان کا اصول وضع کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے امام اعظم کا مطلب اس سے احادیث کے متعلق ان کا ان کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تدوین فقہ میں احادیث سے اس لیے نہیں کام دیا کہ ان کے زمانے میں احادیث کے مجموعے موجود نہیں تھے یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں کم از امام مالک اور زہری کے مجموعے ان کی وفات سے قریب تیس سال پہلے مرتب ہو چکے تھے لیکن اگر یہ فرض بھی کر دیا جائے کہ یہ مجموعہ امام صاحب تک نہیں پہنچ پائے تھے یا ان میں قانونی حیثیت کی احادیث موجود نہیں تھیں تو اگر امام صاحب اس کی ضرورت سمجھتے تو وہ احادیث کا اپنا مجموعہ مرتب فرما سکتے تھے جیسا کہ امام مالک اور ان کے بعد امام احمد بن حمبل نے کیا تھا ان حالات کی روشنی میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ اقبالات ہیں ان حالات کی روشنی میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کے متعلق جن کی حیثیت قانونی ہے امام بو حنیفہ کا یہ طرز عمل بالکل معقول اور مناسب تھا اور اگر آج کوئی وسیع نظر مقنن یہ کہتا ہے کہ احادیث ہمارے لیے من و عمشریعت کے احکام نہیں بن سکتی تو اس کا یہ طرز عمل امام ابو حلیفہ کے طرز عمل کے ہم آہنگ ہوگا جن کا شمار فطر اسلامی کے بلند ترین مقدمین میں ہوتا تھا عزیزہ نے بحث اگرت ذرا سنی سی اور نازک تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جس انداز میں اسے سمجھایا ہے اس سے بات صاف روپ ہو گئی ان تفصیلی مباحث کے بعد حضرت علامہ نے کہا کہ اب جو اسلامی مملکت قائم ہو اس میں قانون سازی کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے مملکت جزوی قوانین بائی لاج خود مرتب کرے لیکن انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ ایسا کرنے کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہوگی کیونکہ جذبات جذباتیت کی وجہ سے اس کی سخت مخالفت ہوئی اس بات میں انہوں نے کہا بڑا اہم ہے یہ اقتباس کہ وہ سب سے بڑا سوال جو اس وقت یہ سن اٹھائیس کی بات ہے انیس سو اٹھائیس کی اس لیے وہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ترکی میں یہ سوال زیر غور تھا وہ سب سے بڑا سوال جو اس وقت ترکوں کے عزور یا مدیر دیگر مسلم مسلم اقوام کے سامنے آنے والا ہے یہ ہے کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقاء کی گنجائش ہے یا نہیں یہ سوال بڑا اہم ہے اور بہت بڑی ذہنی جد و جہد کا متقاضی اس سوال کا جواب یقیناً اسباب خاں میں ہونا چاہیے بشرتے کے اسلامی دنیا اس کی طرف عمر کی روح کو لے کر بڑھے وہ عمر جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لوحات میں یہ کہنے کی ضرت نصیب ہوئی کہ ہس بناؤ کتاب اللہ اقبال نے یہ نظریہ انیس سو اٹھائیس میں پیش کیا اور اس کے بعد انیس سو تیس میں مسلمانوں کی جدا گانا مملکت کا تصور سامنے لے آیا اس وقت سدا بھی لوگوں نے اسے ایک فلسفی کے فریب تخیل یا ایک شاعر کے حسین خواب سے زیادہ اہمیت نہ دی لیکن جب بعد میں نظر آیا کہ یہ خواب ایک عملی تعبیر کی شکل اختیار کر رہا ہے تو چاروں طرف سے مخالفت کا ہجوم امٹ کر آ گیا اس مخالفت میں یعنی تصور اقمال کی اسلامی مملکت کی قیام کی مخالفت میں میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ ہندوستان کو دو ٹکڑے کر دینے کی مخالفت میں یہ اتنا شور نہیں اٹھا تھا یہ مخالفت اس بنا پہ تھی کہ وہاں اسلامی مملکت کام نہ کی جائے وہ اسلامی مملکت جس کا تصور اقبال نے دیا تھا یہ نقطہ بڑے غور سے سننے کا اس مخالفت میں یعنی تصور اقبال کی اسلامی مملکت کے قیام کی مخالفت میں اگرچہ ہندو اور انگریز پیش پیش تھے لیکن اس قسم کی مملکت کا قیام دنیا کی کسی قوم کے لیے بھی خوش آئند نہیں تھا کسی قوم کے لیے بھی اور کسی قوم میں مسلمانوں کی مختلف قومیں اور غیر مسلم دونوں شامل تعجب تو ہوگا آپ احباب کو یا آج بھی جس کے سامنے بات کیجیے اسے تعجب ہوتا ہے اس پہ کہ غیر مسلموں کو تو اس نے مخالفت اس کی ہوگی ان پہ تو گراہ گزرے گا آپ مسلم اقوام اور سلطنتیں بھی کہتے ہیں سنیے گا آبا کے چلتا جی دنیا کے کسی کام کے لیے بھی خوش آئندہ تھا لہذا اس کے قیام کی مخالفت دل یا دلا واسطہ ہر گوشے سے ہوئی اس میں شبہ نہیں کہ ہندو نہیں چاہتا تھا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جس پورے ملک پر وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے اس کا اتنا بڑا ٹکڑا اس کے ہتائے اقدار سے نکل جائے دوسری طرف انگریزی سیاست کی مسلط کا بھی تقاضا یہی تھا کہ ہندوستان ایک غیر منقسم ملک, ملک رہے اس لیے ان دونوں کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی مخالفت لازمی تھی ان کی مخالفت کی یہ وجوہات بھی ایک حد تک قابل خیم تھیں لیکن اس کی بنیادی وجہ کچھ اور تھی اور وہ یہ کہ دنیا کی کوئی قوم کوئی مملکت اور کوئی مذہب بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا میں نہ صحیح اس پرائے عرب کے کسی ایک خطے میں بھی قرآنی نظام قائم ہو جائے اس لیے کہ اس نظام کے قیام سے نہ ملوکیت باقی رہتی ہے نہ سیکولرزم نہ وطنی قومیت کا وجود باقی رہتا ہے نہ امپیریلزم کا نہ ڈکٹیٹ باقی رہتی ہے نہ مغربی جمہوریت نہ سرمایہ داری کا نظام قائم رہتا ہے نہ کمیونزم اور اشتراکیت جیسی ازم نہ مذہبی پیشوائیت باتی رہتی ہے نہ تھیوکراسی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اس لیے دنیا میں کوئی بھی اس نظام کی تعیف نہیں کر سکتا تھا دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ جب چودہ سو سال پہلے ایک خطہ ای عرض میں قرآنی نظام قائم ہوا تھا ساری دنیا میں نہیں ایک خطہ میں قائم ہوا تھا تو جہان سیاست اور دنیا مذہب کے تمام بت کس طرح ایک ایک کر کے ٹوک گئے تھے کسی خطرہ کے پیش نظر قریش نے اس نظام کے قیام کی کس درجے مخالفت کی تھی اور اس کے بعد جب یہ نظام قائم نہ رہا تو ساری دنیا کی کوشش یہ رہی کہ یہ نظام دوبارہ قائم نہ ہونے پائے ہمارے زمانے میں اقوام عالم کا یہ اندیشہ اور بھی زیادہ درد انگیز ہو گیا ہے کیونکہ دنیا نے مختلف قسم کے نظام حائے سیاست و معیشت کو آغوا کر دیکھ لیا ہے کہ وہ انسانی مشکلات کے حل میں کس طرح ناکام ثابت ہو گئے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جسے علامہ اقبال نے ہرمغان حجاز کی اس نظم میں عزیزانِ من آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس نظم کا بار بار حوالہ دیا کرتا ہوں بڑی اہم چیز ہے علامہ اقبال نے ارمغان حجاز کی اس نظم میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے جو میرے نزدیک ان کی قرآنی بصیرت اور سیاسی دورنگی کا نچوڑ ہے اس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ ابلیس کی مجلس سے شورہ یعنی کیبنیٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ابلیس کا ہر مشیب اپنے اپنے دائرۂ کار پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اس کے نزدیک ابلیسی نظام کے مستقبل کو خطرہ کس کس گوشے سے ہے ابلیسی نظام کو کوئی نازیزم کو خطرہ کا مجھے بتاتا ہے کوئی فاشزم کو کوئی جمہیت جمہوریت کو کوئی کمیونزم کو ابلیس ہارے کی رپورٹ کو بغور سنتا ہے لیکن ان کی آرا کو مسترد کرتا چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ابلیسی نظام کے مستقبل کے لیے حقیقی خطرہ کون سا ہے وہ کہتا ہے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرگو خاکستر میں اقبال ہے اگلی بات ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرگو خال خال اس کام میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے گاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن بات ایام ہے کمیونزم کا بڑا زور پورا تھا وہ کہتا ہے جانتا ہے جس پہ روشن بات ایام ہے مزدیت کمیونزم مزدیت کتنا فردہ نہیں اسلام ہے اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ کہیں یہ بالکل ویسے زیادہ نا امید ہی نہ ہو جائے کہا کہ کوئی بات نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں اس کا تجزیہ دیدی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے جدے دازا ہے تیران حرم کی آستیں لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کیا خوف جائے آشکارا شرے پیغمبر یہ ہے اصل چیز انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے اس نے کہا کہ علاج اس کا بڑا آسان ہے تم اس امت کو اس قسم کے مسائل میں الجھائے رکھو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے اس قسم کے مسائل میں الجھائے رکھو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے سات ذات حق حق سے جدا یا عن ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فر مریم کے صفات اور ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس اکیلے میں نجات اس نے کہا کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الاحیات کے ترشے ہوئے لاتوں منات اسلامیات کا مضمونات کے یہاں پہ نافذ کر دیا جائے اسلامیات کے یہ الہیات کے معنی یہ اسلامیات موجودہ ہے کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الحیات کے ترقے ہوئے لاتو مناس اور اس کے بعد کہا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے آپ دشاتے زندگی میں اس کے سب مہرے ہم آپ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثواب اور ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب کر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہے حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی عزیزہ نے سنیے اس کے دین کی حقیقت ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات اللہ و قزارے کا جالنا تو متن و سطن کے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے ایک بین الاقوامی قوم کی حیثیت سے پیدا کیا ہے تاکہ تم تمام انسانی کے امال کی نگرانی کر سکو وہ یقون اور رسول اور تمہارے مرکز ملت تمہارے عمال کی نگرانی کر سکے شہدا الناس پھر پڑھوں اس کے ہر نفس درجتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات تو اس کے لیے کیا کرو مست رکھو ذکر فکرے صبح و گاہی میں اسے اور پختہ کر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے اس کے لیے آپ کو کافتہ کروڑوں روپیوں کیوں نہ خرچ کرنا پڑے حک قطر کر دو مزاج خان کا ہی نہیں تو عزیزہ نے یہ تھا وہ حقیقی خطرہ جس کی بنا ہندو متعلقہ پاکستان کی مخالفت میں اس قدر متشدد تھا ہم عزیزہ نے مان اسلامی نظام کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں مسجد نظمیں لکھتے ہیں مرصہ مقالات تحریر کرتے ہیں لیکن اس سے کسی قوم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب شاعری ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> لیکن اقبال کی اسکیم میں یہ شاعری حقیقت بن رہی تھی ہندو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ہندوستان کے دیوار با دیوار ایک ایسی مملکت قائم ہو گئی جس میں قرآن کا نظام نافذ ہو گیا تو اس کے درپشندہ نتائج اس قدر دلکش اور انسانیت ساز ہوں گے کہ ان کے سامنے ان کے ہاں کا مذہبی اور سیاسی نظام ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا جناب غریب وہ مسلمانوں کی الگ مملکت کے اس قدر مخالف نہیں تھے مسلمانوں کی الگ مملکت کے اس قدر مخالف نہیں تھے جس قدر وہ مسلمانوں کی ایسی مملکت کے خلاف تھے جس میں صحیح قرآنی نظام قائم کو اس زمن میں میں ان کے چند ایک چوٹی کے لیڈروں کے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ خیالات تو آپ کے سامنے اکثر آتے ہوں گے کہ انہوں نے سیاسی وجوہ کی بنا پہ کہا کہ ہم الگ ٹکڑا زمین نہیں کرنے دیں گے ہندوستان ایک اٹوٹ انگ ہے یہ سارا ان کا ہم نہیں چاہتے کہ اس میں یہاں سے یہ الگ یہ سیاسی وجوہات پیش کی جاتی ہیں اصل جگہ نہیں آپ کے سامنے آنے دی جاتی اور عجیب بات ہے کہ یہ وجوہات ان لوگوں کی دکان پہ بھی آ گئی میں ان میں سے چند ایک ان کے چوٹی کے لیڈروں کے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنیے واضح رہے کہ یہ الفاظ سزا میں پھیل تو رہے تھے ہندو لیڈروں کی زبان سے لیکن یہ درحقیقت ترجمان تھے اس خطرہ کے جسے دنیا کی تمام بڑی بڑی قومیں یکساں طور پر محسوس کر رہی تھیں کہ ہو نہ جائے آج کا راشر پیغمبر کہیں سنہیں کہ ہندو لیڈر اس بار میں کیا کہتے تھے پنڈت جواہر لال نہرو وہ تو آپ جانتے ہیں گاندھی کا نام ابھی بعد میں آتا ہے یہی تھے نا مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی سوالائیں حضاد مائی اسٹوری اس میں یہ کہا ہے نا کہ جس چیز کو منظم مذہب کہا جاتا ہے منظم مذہب تو اسلامی ہے جس چیز کو منظم مذہب کہا جاتا ہے اسے ہندوستان اور دوسری جگہ دیکھ دیکھ کر میرا دل ہےبت زدہ ہو گیا ہے میں نے اکثر اس قسم کے مذہب کی مذمت اور اسے یکسر مدا دینے کی آرز کی ہے اور اس کے بعد سنیے بڑے نے ہندوستان کی تاریخ آزادی کے سب سے بڑے لیڈر مستر گاندھی جن نے ہندو ایشور کا اوتار کہا کرتے تھے بار بار کہتے تھے کہ اگر میں ڈکٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل الگ الگ کر دیتا مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان تک دے دیتا مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے حکومت میں اس سے کیا واسطہ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال رکھے مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ وامدہ ہے سنتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ مذہب کو سیاست کے ساتھ کر دینے کا نتیجہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قومیں قرار دیا جا رہا ہے اور اسی میں جناب اور مسلمانوں کے لیے جدا گانا ممبکت کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان کا اقتباس ہے اگر مذہب کو اس کے مقام پر رہنے دیا جائے یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو سن رہے ہیں آپ جو مخالفت ہو رہی تھی کانگریس کے ایک اور چوٹی کے لیڈر مسٹر بھولا بھائی دیسائی نے ایوان اسمبلی میں جس میں وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے پکار کر کہا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام خواہ زمین کے معاملات میں گسیٹ کر نہ لایا جائے اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم رہ سکتا ہے اثر حاضر میں بہترین نظام حکومت اس نظریے پر قائم ہو سکتا ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک قوم بن جائے اور ان کی ایک حکومت قائم ہو یہ تھی وجوہ مخالفت جب پاکستان کا تصور زیادہ وسط کے ساتھ پھیلنے لگا تو انڈیا کے اہم نیشنلسٹ اخبار ہندوستان ٹائمز نے اپنی 14 نومبر انیس کی عشائط میں لکھا کہ حکومت الاحیے کا تصور ایکتا داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا کھیل ابش ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احجاز کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہیں یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس سراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما سے مراد تھی نیشنلسٹ علماء اور کانگریسی مسلمان یہ خیال اور احساس کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر مملکت کام کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہندوؤں کے دل میں کس قدر گہرا ناصور بن گیا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انیس سو اکہتر میں سکوت ڈھاکہ پر بھارت نے بہت بڑا جشن منایا تھا پارلیمان نے اس کامیابی پر مسر اندرا گاندھی کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا مارا ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم نے ایک ملک ختم کر لیا ہے اس نے کہا یہ تھا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہی حکومت کی کامیابی یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی اس نظریے کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا مسلمانوں نے تاریخ پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریے پر رکھی تھی ہم انہیں بار بار سمجھا رہے تھے کہ ان کا نظریہ غلط ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے آپ پچیس سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل یہ ان کے باطل نظریے کی شکست جیزا رحمان مجھے تو رہ رہا کہ یہ افسوس ہی نہیں صدمہ ہوتا ہے کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ ہی نہیں مرتب کی گئی نہ یہ بتایا گیا کہ وہ مطالبہ کیوں پیش کیا جا رہا تھا نہ یہ کہ اس کی مخالفت کیوں ہو رہی تھی سر ہندوؤں نے تقسیم ہند کو دل پر پتھر رکھ کر تسلیم تو کر لیا لیکن مملکت پا پاکستان کے خلاف ان کے دل میں عداوت اور مخالفت کے شولے برابر بھڑکتے رہے اور ان کی طرف سے اس قسم کے اعلانات ہوتے رہے سنی عزیزان مند پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی اعلان ہوتے رہے کہ اگر مسلمان پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا خیال چھوڑ دیں تو ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے مثلاً ہندوستان ٹائمز نے اپنی انیس 19 اکتوبر انیس سو اڑتالیس کی عشایت کے مقالہ استداہی میں لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پورا من طریقے سے حل ہو جائے اور پاکستان اسلامک سٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری ریاست کی تشکیل کا نصب و رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا اسلامک یعنی اسٹیٹ رہنے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اپنی اسٹیٹ کو رکھیں اسلامک اسٹیٹ کا تصور ذہن سے نکال لیں پھر ہم مخالفت نہیں کریں سنا تھا اس سے پہلے آپ نے یہ کچھ عزیزان مان مانگ کر لیا اور آگے چل کے جو میں بتاؤں گا کہ گہری سازش کیا تھی وہ گہری سازش یہ تھی اس کو اسلامک سے نہ ماننے دیا جائے چلیے آپ ہندوؤں اور مسلمانوں میں آ, ہندو لیڈروں کے ان اعلانات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ وہ سیاسی طور پر بھی تقسیم ہند کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن ان کی اصل وجہ مخاصمت یہ تھی کہ مسلمان پاکستان کو اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں اس تصور کے ماتحت راجا مہندر پرساد نے 1950 میں اپنی قوم کو مشورہ دیا تھا کہ جب تک پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو سکتا ہو جاتا ہمارا ملک کوئی ترقی نہیں کر سکتا وہ ڈر یہی تھا کہ اگر وہ شرے پیغمبر یہاں آشکارا ہو گئی اور یہاں اسلام کا حقوق و مساوات کا نظام اور معاشی نظام نافذ ہو گیا ہندوستان کے اپنی رعایت اٹھ کھڑی ہوگی ان کے خلاف اس لیے اس نے کہا کہ جب تک پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ہمارا ملک کوئی ترقی نہیں کر سکتا حالات اس طرح بدل رہے ہیں انیس سو پچاس میں لکھا جا رہا ہے کہ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ لا یون فخ ہو چکی ہے جنابری میں حکومت ہند کو مشورہ دوں گا کہ وہ افغانستان کو ساتھ ملا کر پاکستان کو ختم کر دے انیس سو پچاس میں راجا مہیندر پرتاد نے لکھا ملک گیت سطح پر ہندوؤں نے پاکستان کے خلاف یہ جنگ انیس سو پینسٹھ میں چھیڑی اور اس میں شکست کھانے کے بعد وہاں کے وزیر دفاع مسٹر چون نے ایک بیان میں کہا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی شکست کھانے کے بعد پارلیمان نے کہا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسی دن سے مخاصمت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں سن رہے ہیں ہندو کہہ رہا ہے وہ تو یہ جانتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان آئیڈیالوجی کا اختلاف اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں یہ اختلاف اور دشمنی مہینے اور ہفتے بھر کی نہیں بلکہ سال ہاتھ سال تک رہے گی بھارت کو اس کے لیے ایک تازہ اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے مطالبہ پاکستان کی مخالفت میں پھر چلا گیا تاریخ پاکستان کے دور میں ازیگان اس کی مخالفت اور ہندو اور انگریز دونوں کی طرف سے ہو رہی تھی ہندوؤں کے خیالات ہم نے اوپر دیکھ لیے جہاں تک انگریز کا تعلق ہے وہ بھی اس تصور کو ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے چنانچہ آج سے قریب پچاس سال پہلے لارڈ کرومر نے کھلے کھلے کہا تھا کہ اگر مسلمان ممالک آزاد ہونا چاہیں اس زمانے میں یہ کالونیز بنی ہوئی تھی اگر مسلمان ممالک آزاد ہونا چاہیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے لیکن اگر وہ اپنی اسلامی حکومت کام کرنا چاہیں تو ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے انگریز ہندو وجہ مخالفت اور فرمایا آپ نے آئی ہے تاریخ آپ کے سامنے ہندوؤں کا یہ اندیشہ کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت قائم کرنے کے لئے حاصل کیا جا رہا ہے کسی قیاس پر مرنی نہیں تھا علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا اور پھر وہ اپنی عمر کے آخری لمحات تک اسے دوہرا دے چلے گئے اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جنا بھی واش گاف الفاظ میں پکار پکار کر کہتے رہے کہ پاکستان سے مقصود ہی یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کی جائے بار بار قائد اعظم یہ کہتے رہے میں عزیزانِ من اس موضوع پر اتنا کچھ لکھتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں میں اس مقام پر صرف دو ایک حوالوں پر اتفاق کروں گا انہوں نے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سالانہ کانفرنس منعقد منعقدہ اٹھارہ مارچ انیس سو چوالیس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کا مطالبہ اب کروڑوں مسلمانوں کے نزدیک جزو ایمان بن چکا ہے یہ اب ایک نعرہ نہیں رہا مسلمانوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی حفاظت نجات اور مقدر کا واحد ذریعہ پاکستان ہے وہ پاکستان کہ جب وہ وجود میں آ تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے گی کہ ہاں اب ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ ہے جو اسلام کے ماضی کی درختہ عظمت و شوقت کا احیاء کرے گی سنا ہے پاکستان کیوں مانگا تھا متحرک طور پر تو انہوں نے اس حقیقت کو بار بار اور مختلف مقامات میں دہرایا لیکن انہوں نے جن جانے الفاظ میں اسے اگست انیس سو اکتالیس میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے تولاباغ کے ایک سوال کے جواب میں سنتا دیا وہ اس موضوع پر ہر سے آخر اور قولت حاصل کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا تھا پوچھا یہ گیا تھا کہ جس مملکت کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہوں گی یونیورسٹی کے طالب علموں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہوں گی جواب نے کہا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں کتاب اور وفاقیسی کا مرض خدا کی ذات ہے لیکن قائد اعظم تھا ایک حکومت کا تو تصور دے رہا تھا مکنم بھی تھا خدا کی ذات ہے سب یہ کہتے ہیں خدا کی ذات تو ایک غیر مری حقیقت ہے تصور نہیں قائم ہو سکتی ہے اس کی عدایت اپنے طور پہ کیجیے کہ یہ خدا کی عطایت ہو رہی ہے سن قائد اعظم کی دور نہیں گئی اور یہ دیکھیے کہ وہ اسلام کو کس درجے سے ہی طور پر سمجھا ہوا تھا وہ شخص جسے جھٹک دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ داڑھی منڈا افرنگ زدہ کوٹ پتلون پہنے ہوئے آگے چل کے میں بتاؤں گا ان کے خلاف جو کہا گیا کہ اس کے تو ذہن کے اندر اسلام کی ایک چھینٹ بھی دکھائی نہیں دیتی سنیے وہ شخص کیا کہہ رہا ہے اسلامی حکومت کا تصور, کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ جیسے نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاقیشی کا مرج خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ اس کی کتاب قرآن مزید کے احکام اور اخوب ہیں ایبسٹرکٹ کو اس نے مطین کر دیا جہاں تک بات ایبسٹرکٹ رہ جاتی چمٹا کے رکھ دیا اس شخص نے اس کی تعمیل کا عملی ذریعہ احا, احا. یہ قائد اعظم کہہ سکتا تھا یہ اقدال کہہ سکتا جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ یہی تو مسلمانوں میں سارے اختلافات میں سرپتبل ہوئے ہوئے ہر ایک اپنی اپنی ادار کو کی ادار کہہ رہا ہے پاویں گھوڑے ساری ادار کیوں نہ ہوگی اس کی تعمیر کا عملی ذریعہ خدا کی کتاب کے اصول و احکام ہے اسلام میں سنی عزیزہ نعمان اسلامی حکومت کا تصور انیس سو اکتالیس میں کہا جا رہا ہے غور سمائیے گا اسلام میں اصل نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے نہ پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی قرآن حکیم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں پارسی <تصح> کا شعر ہے سر خدا کے زاہد و عابد ب قسم گفت خدا کا بھید جسے ان آبدوں اور راہدوں نے کسی سے کہا ہی نہیں تھا اندر اندر سینے میں رکھتے تھے بکس نہ ڈر ہے تو ان کے دادا کے سے آج پاس اجب ہے کہ اس نے کہاں سے سن لیا اس کو آہ آہ ہاں ہاں ہاں سنی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود مقرر کرتے اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو لابھ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے نام مطالبہ پاکستان کر رہا ہوں اللہ عزیزا نے من نے ایک بات ارض کر میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صدمہ ہے اس امت کا یہ اس امت کی تباہی کا موجب ہے کہ اس دور کی کوئی تاریخ آپ کے سامنے نہیں اور اس سے زیادہ کہ قائد اعظم کے یہ ارشادات و ملفوظات بھی کسی طرح آپ کو مجھے نہیں ملیں گے یہ جو بڑی بڑی بایوگرافیز بھی لکھی جا رہی ہیں مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں بھی یہ کہیں نہیں آئیں گے کسی طرح یہ نہیں ہے لیکن ہماری خوش قسمتی عزیزہ نے من اور میں اپنی خوش خوشبختی پر بطور تہذیب نعمت خدا کے حضور میں کہہ رہا ہوں کسی فخر سے نہیں تکبر سے نہیں اس دور کی پوری تاریخ طلوع اسلام کے فائلوں کے اندر موجود ہے طلوع اسلام سا نڑتیس میں جاری ہوا تھا قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق علامہ اسلام کی ماں روح روک یہ ساری جنگ بھی اس میں موجود ہے لڑائیاں م... قائد اعظم کے ارشادات بھی اس میں موجود ہیں اور اس کے بعد یہاں پہنچنے کے بعد جو کچھ انہوں نے اس باب میں کہا اس دور کے طلوع اسلام کے اندر وہ بھی موجود ہیں آج یہ بات ایک زندن اور از کر لوں کہ وہ وہاں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تھے کس کے لیے بھی کون سہمت کرتا ہے کہ ساتھ جائے اور ان کو اٹھا کے دیکھے اور ورد دردانی کرے اور اس میں تحقیق کرے ضرورت ہی کسی کو نہیں نظر آتی اہمیت ہی کوئی نہیں دی جا رہی اس چیز کو للہ الحمد میں قابل مبارک بات سمجھتا ہوں اپنی بزم طلوع اسلام کراچی کے ارباب کو ہر قان پور کے نمائندے انہوں نے ان تمام ارشادات کو جو دین اسلام مذہب قرآن سے متعلق ہیں قائد اعظم کے ان تمام ارشادات کو ان زخیم جلدوں کے اندر سے چن چن کے الگ کر کے منتخب طور پر مدن طور پر ایک چھوٹے سے کتاب چا کے اندر مندرد کر دیا ہے کتاب چاہ انہوں نے شایا کر دیا ہے وہ باہر اسٹال پہ آپ کو مل جائے گا بڑی ضرورت ہے تھی جو انہوں نے اس کو پورا کر دیا زمانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اسلام تراتی کی اور رمائن.